الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلم علیہ سے دلمرسلین بعد ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے لیکن انصاف نہیں کرتا دوسری شادی کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے والے پہ واجب ہے کہ اپنی سب بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے اور یہ عدل و انصاف تمام زہری امور میں ہوگا خصوصی طور پہ رہائش کے معاملے میں خرچے کے معاملے میں لباس کے معاملے میں اور راتوں کی ترتیب کے معاملے میں اگر ایک بیگم کے پاس ایک رات گزارتا ہے تو ہر بیگم کے پاس ایک ایک رات گزارے اور اگر کسی بیگم کے پاس دو راتیں گزارتا ہے تو باقی سب بیویوں کے پاس بھی دو دو راتیں گزارنا ہوں گی لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیویوں میں عدل و انصاف نہیں کرتا تو یہ ظلم و ضیاتی ہے اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی علی اصلاح و اسلام فرماتے ہیں ابو دعو شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی کسی ایک بیوی کے جانب جھک جائے گا ادر و انصاف سے کام نہیں لے گا تو رود قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب جکی ہوئی ہوگی یعنی کہ ایسے کہ جیسے فالج کا حملہ ہو چکا ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سبھی امور میں ادر و انصاف سے کام لینے کی توفیق نعت فرمائے